السلام علیکم میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائل کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے باٹم اپ پارسر کا الگردم ڈسکس کیا تھا اور اس کے لیے جو چند چیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کی تھیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ الگریدم ایکچولی کمپلیکسٹی کے لحاظ سے اتنا زیادہ مشکل نہیں اتنا زیادہ کمپلیکس نہیں اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح ہم اپروپریٹ ڈیٹا سٹرکچر استعمال کر کے اس الگردم کو اور بھی چھوٹا اور کارآمد بنا سکتے ہیں وہ ڈیٹا سٹرکچر جو تھا وہ تھا اسٹیک البتہ ڈسکشن ایسے نہیں تھی کہ اس الگردم میں کون سا جو ڈیٹا سٹرکچر ہے وہ اپروپریٹ ہے بلکہ گفتگو کچھ ایسے ہوئی کہ باڈم اپ پارسنگ میں ہم ٹری جو ہے پارس ٹری اس کو ہم بناتے ہیں اور کسی بھی اسٹیج کے اوپر ہمارے پاس جو ٹری بنتا ہے اس کا ایک اپر فرنٹیئر ہوتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ نے اگر اس ٹری کی حالت دیکھی ہو تو وہ پورا ٹری تو ابھی نہیں بنا تھا البتہ اس میں کچھ نوڈز آ تھے بلکہ آپ اگر یہ بھی یاد کریں کہ ٹری کا کچھ حصہ اصل میں اونچا تھا اور کچھ حصہ ابھی ذرا نیچے تھا اور یہ اونچائی اور نیچا ہونا جو تھا اس کی صورت بھی ایسے تھی کہ لیفٹ سائٹ پہ ٹری جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بڑھتا جا رہا ہے اور رائٹ right سائٹ پہ ابھی اس کی انچائی اتنی نہیں ہے اور یہ جو اس ٹری کی صورت تھی اس کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ باٹم آف پارسنگ اور رائٹ موسٹ ڈیریویشن کا تعلق جو ہے اصل میں بڑا نیچرل سا ہے کہ چونکہ ہم باٹم آف پارسنگ میں سینٹینشیل فارمز جو ہم کرتے ہیں یعنی کہ سینٹینس سے شروع ہو کے واپس گول سمبل کی طرف آتے ہیں تو ان میں ہم رائٹ موسٹ ڈیریویشن استعمال کرتے ہیں اور چونکہ ہم لیفٹ ٹو رائٹ اسکین کر رہے ہیں ان پٹ کا تو اس حوالے سے جو ڈیریویشن اپروپریٹ ہے جو نیچرل ہے وہ ایکچولی رائٹ موسٹ ڈیریویشن ہے خیر وہ ٹری میں نے آپ کو دکھایا اور اس کے بعد بات یہ ہوئی تھی کہ ٹری کو ایونچولی leave سے روٹ کی جانب جانا ہے یعنی کہ اس میں درمیان کے جو نوڈز ہیں ان کو لانا ہے اور وہ نوڈز ایسے بنتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک سینٹینشیل فارم ہے تو اس کا کوئی حصہ جو ہے اس کو کسی نان ٹرمینل سے ریپلیس کر دیں کیونکہ یاد رہے ہم باٹم اپ پارسنگ میں ڈیرویشن کو ریورس میں چلا رہے ہوتے ہیں اب ریورسل میں یہی ہوگا کہ جو سینٹینشیل فارمز ہیں ان میں کچھ حصہ جو ہے اس میں ہمیں لگے گا کہ گرامر کی رائٹ ہینڈ سائیڈ آ ہے اور اگر وہ رائٹ ہینڈ سائیڈ جو ہے ہم اس کو پہچان جائیں یا ہمارا پارسر اگر ہم نے ایسا بنایا وہ پہچان جائے تو پھر یہ جو حصہ ہے سینٹینشل فارم کا اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے اب اس حصے کی خاطر ہم نے وہ ٹرم استعمال کی ہینڈل یعنی کہ سینٹینشل فارم میں اگر ہمیں کوئی گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائڈ یاد ہے وہ اے گوز ٹو بیا والا رول کہ اگر ہمیں بیٹا نظر آ جائے اور دوسرا یہ کہ وہ جو بیٹا ہے اس سٹرنگ کا رائٹ موس سمبل ہمیں پتہ چل جائے تو ہم وہ پورے کا پورا جو رائٹ ہینڈ سائیڈ رول میں جو بیٹا اس کے جو سمبلز ہیں ان کو ہم ٹری کے فرنٹئر میں ڈھونڈ کے اس کو ہم اس کے لیفٹ ہینڈ سمبل نان ٹرمینل سے ریپلیس کر دیں گے اور ٹھیک ہے اس سے ہم ایک نیا نوڈ بنا لیں گے لیکن جہاں تک پارسر کی بات تھی وہاں پہ میں نے ارض کیا تھا کہ پارسل جنرلی پارس ٹری جو ہے وہ ایکسپلیسٹلی نہیں بناتے یا کچھ ایسے پارسر ٹولز ہیں جو کہ ایسا کوڈ نہیں لکھتے لیکن یہ کاروائی کوئی ایسی مشکل نہیں یہ پارس ٹری بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ پارسرز جو ہیں یہ ٹپکلی ڈی ایف اے بیسڈ ہوتے ہیں اور یہ ڈی ایف اے جو ہے ان کو ہم ٹیبل کی فارم میں انکوڈ کرتے ہیں کیونکہ ٹیبل لو اپ بہت تیز ہے اور آسان بھی ہے تو اس پنا پہ بجائے کہ ٹری کو ایکسپلسٹلی بنائے آپ نے دیکھا کہ ہم اسٹیک استعمال کرتے ہیں اور اسٹیک کے اندر اصل میں جو فرنٹیئر ہے اس ٹری کا اس پارشل پارس ٹری کا وہ ہم اس اسٹیک میں رکھتے ہیں پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح اسٹیک کے استعمال کی وجہ سے یہ جو کاروائی ہے کہ فرنٹیئر میں کیا ہے کس ترتیب سے ہے اور فائنلی اگر ہینڈل ہے تو وہ کہاں ہے یعنی کہ آپ کو آپ چونکہ ٹری استعمال نہیں کرے آپ ٹری کے اندر جا کے یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں آپ اسٹیک میں جائیں اور اگر کسی گرامر کی رائٹ ہینڈ سائڈ آپ کے پاس آ گئی تو وہ اسٹیک میں ایسے ہوگی کہ جو بیٹا یاد ہے وہ ہینڈل میں گرامر رول بیٹا کا جو رائٹ پوسٹ سمبل ہے وہ اسٹیک کے ٹاپ پہ ہوگا اور بقیہ جو سمبلس ہیں بیٹا کے وہ اسٹیک میں ٹاپ سے نیکسٹ اور اس کے بعد نچلا یہ کہ آپ ٹاپ سے شروع ہو جائیں آپ کو وہ بیٹا کے تمام سمبلس مل جائیں گے میں نے آپ کو ہینڈل کی ڈیفینیشن دی تھی کہ اس میں ایک گرامر رول ہوتا ہے اور وہ انڈیکس کے پوزیشن ایکچولی لیکن سٹیک کی بنا پہ ایکچولی یہ پوزیشن کو اب یاد رکھنا ضروری نہیں ہے آئیے اب ہم اس ایلگردم کو آگے بڑھاتے ہیں اس کا میں نے خاکہ پچھلی دفعہ ایک اسکیلٹن آپ کے سامنے پیش کیا تھا جو کہ ایکچولی ڈرائیور کے لحاظ سے وہی ہے اب اس میں جو تفصیلات تھیں اس میں سے ایک تفصیل جو تھی وہ اب ایک لحاظ سے رہ گئی ہے اور وہ تھی یاد ہے آپ کو وہ ریپیٹ انٹل والی بار کہ اس میں جو پہلی اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہ دیکھتی تھی کہ کیا اس دفعہ اسٹیک کے اندر ایک ہینڈل آ گیا ہے کہ نہیں اگر ہینڈل مل گیا تو پھر ریڈکشن کی جا سکتی ہے ورنہ آپ کو یاد ہوگا اور اگر آپ اس ایلگر کو دوبارہ ایک نظر دیکھیں تو اس میں ہم سمپلی ان پٹ سے اور سمبلس کو اسٹیک پہ پوش کرتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے انٹل ہمیں ایک ہینڈل ملتا ہے اس البردم میں اب جو ایک تفصیل رہ گئی ہے ایک لحاظ سے وہ یہی ہے کہ یہ ہینڈل جو ہے اس کو تلاش کیسے کرتے ہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ اب ہمیں ہینڈل مل گیا لیکن آپ اگر, اگر, اگر یہ سوچیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی ادھر ادھر کی اور کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں یہ ساری انفارمیشن تو ہماری گرامر میں ہے کیونکہ دیکھیے ہینڈل میں آپ کو یاد ہوگا کہ گرامر رول ہی ہوتا ہے یہ کسی اور گرامر کا نہیں ہے یہ اسی گرامر کا ہے جس کے لیے آپ پارسر ہیں تو آئیے اب یہ جو ہینڈل والی بات ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیل ہم دیکھ لیں ڈسکس کر لیں جس سے پھر ہمارے سامنے وہ الگردم آ جائے گا جس کی بنا پہ ہم یہ ہینڈلز کو تلاش کریں گے اور اس کی بنا پہ پھر یہ الگردم جو ہے یہ اپنی مکمل حالت میں آ جائے گا اب اس کی خاطر کہ یہ ہینڈل کیسے ڈھونڈتے ہیں میں یہ ایک ایکسٹینسو گرامر جو کہ ایکچولی یہ وہی ایکسپریشن گرامر ہے جو کہ ہم شروع سے استعمال کرتے آ رہے ہیں البتہ اس میں دو تین باتیں نوٹ کیجیے ایک یہ کہ میں نے شروع میں یہ گول سمبل ایک اڈیشنل ایڈ add کر دیا ہے یا میں دیکھیں گے کہ باٹم آف پارسنگ کے حوالے سے یہ ایک اڈیشنل رول ہمیشہ گرامر میں آپ ڈالتے ہیں اس کے علاوہ یہ گرامر جو ہے اس کے اندر ایکسپریشن یاد ہے یہ کیوں ہم لے کے آئے تھے وہ اس کی بنا پہ کہ اس میں وہ دیکھیے لیفٹ ریکرجن ہے کہ یہ رول نمبر 2 ہے فار ایگزامپل اس میں ایکسپریشن گوز ٹو ایکسپریشن پلس ٹرم یا ایکسپریشن مائنس ٹرم اور اسی طرح ٹرم جو ہے اس میں ٹرم بھی ہے ٹرمس ٹرم ٹائم اور ٹرم ڈیوائڈ بائی فیکٹر جب ہم ٹاپ ٹرم پارسنگ کر رہے تھے تو یہ مسئلہ تھا یہ اس کو remove ہم نے کیا تھا وہ ایکسپریشن پرائم اور ٹرم پرائم کے لیے لیکن جیسے کہ میں نے ارس کیا تھا باٹم آف پارسنگ کے بالکل شروع میں کہ لیفٹ ریکرجن سے باٹم آف پارسر کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی البتہ یہ ذرا یاد کیجیے کہ یہ ہم نے اس کو فردر بریک کیوں کیا تھا کہ پلس اور مائنس جو ہے وہ تو ایکسپریشن میں رہنے دیے تھے اور آپ دیکھ رہے ہیں رول نمبر 5 اور 6 جو ہے اس میں ٹرم میں ملٹیپیکیشن اور ڈویژن ہم لے آئے تھے یہ تھا معاملہ کا کہ ملٹیپکیشن اور ڈویژن کو ہم ہائر پریسیڈنس دینا چاہتے تھے اور پلس اور مائنس کو اس سے لوور پریسیڈنس جس کے بنا پر یہ لیولس اور ایکسٹرا گرامر رولس ہم نے ڈالے تھے خیر یہ باتیں میں دہرا رہا ہوں لیکن یاد دہانی اس لیے بھی اچھی ہے کہ آپ کو اب جو گرامر کا جو یہ, جو ہے اس کی یہ حالت ہونا جو ہے اس کی وجہ کیا ہے اور جب ہم ٹاپ ڈاؤن کر رہے تھے تو اس وقت اس کی کیا حالت وہ بھی آپ یاد کر لیجئے چلیے اب اس گرامر کو ہم لے کے چلتے ہیں اور کرتے ہم اس کے ساتھ یہ ہیں کہ سپوز ہمارے پاس یہ ان پٹ اسٹرنگ ہے x-2 ٹو ٹائم اور اس کو اگر آپ سے لیں گے یا اسکینر سے لیں گے وہ ایکچولی آپ کو tokens کے حوالے سے id minus num times id آئی eventually یہ ریٹرن کرے گا یہ ٹوکنس بنے گے اس ان کے تو اب جو بات میں نے یہاں پہ کہی ہے کہ اس ان پٹ کو لے کے اور یہ گرامر لے کے دا اسٹیٹ اور اسٹیپس آف دا بارم اف ہارس آن ان پٹ ایکس مائنس ٹو ٹائمس وائی ٹوکناس آئی ڈی آر اب یہاں میں اب آپ کو وہ باٹم اف جو ہے دوبارہ دکھا رہا ہوں یہ ذرا ایکسٹینسو گرامر کے ساتھ البتہ یہ کہ یہاں پہ اب جو ہینڈلز والی بات ہے اس کو ہم مد نظر رکھیں گے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے یہ ٹیبل میں یہ ساری کاروائی ہو رہی ہے البتہ اس ٹیبل کا اسٹرکچر جو ہے وہ تھوڑا سا استفا ڈفرینٹ ہے اگر اس کی آپ ٹائٹل دیکھیں تو ورڈ جو ہے وہ ایکچولی ٹوکن ہے پھر میں آپ کو اسٹیک دکھاؤں گا اور یہ ایک نیا کالم ہینڈل یہاں پہ جو ہینڈل ہے وہ میں دکھاؤں گا اور اس میں ہینڈل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے ابھی ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے اور فائنلی یہ جو پارسر کا ایکشن شفٹ یا ریڈیوس یا ایونچولی ایکسیپٹ اچھا چلیے یہ کاروائی ہم اپنی مثال کا یہ جو سٹرنگ ہے اس کے اوپر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے سٹیک جو ہے وہ دیکھیے بالکل ایمٹی ہے اس میں یہ مارکر ہے میں یہاں پہ آئی ڈی لیتا ہوں اپنے ٹوکنائزر سے اب یہاں پہ فی الحال میں تو کچھ نہیں کیونکہ کچھ نہیں تو ہینڈل بھی کچھ نہیں یعنی کہ ابھی تو کوئی گرامر کی رائٹ ہینڈ سائڈ والا معاملہ تو ہے ہی نہیں ہے میں. تو یہاں پہ ایکشن جو ہے اگر آپ وہ کو یاد کریں جس میں وہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ اگر میں ہینڈل ہے تو پھر ریڈیوس کرو ورنہ شفٹ کرو تو اب ایکشن جو ہے وہ ہوا شفٹ شفٹ کے بنا پہ کیا ہوگا کہ اگر اگلی لائن پہ ہم آئیں تو ٹوکنائزر کے پاس اصل میں next token جو ہے وہ تو یہ minus آ جائے گا البتہ یہ جو آئی ڈی ہے جو ہمارے پاس تھا یاد ہے وہ ایلبردم میں کہ جو کرنٹ سمبل ہے اس کو ہم پوش کر دیتے ہیں دیکھیے یہاں پہ وہ آئی ڈی آ گیا اور جو نیکسٹ ٹوکن of کورس ہے وہ اب مائنس ہے لیکن اسٹیک کی حالت جو ہے اب یہ ہے کہ اس میں یہ آئی ڈی آ گیا ہے اب یہاں پہ وہی بات کہ ہم نے یہ ڈسکس نہیں کیا کہ ہینڈل کیسے پتا چلے گا اور پھر ایونچولی ایکشن ریڈیوس کیوں ہوگا لیکن اس وقت جو اسٹیج ہے اسٹیک جو سٹیٹ ہے اس میں آئی ڈی جو آ چکا ہے اس کی بنا پہ پارسل کو اب پتا چلے گا یا بتایا جائے گا کہ اصل میں تمہارے پاس ہینڈل آ گیا ہے اور اب یہ دیکھیے ہینڈل کی ڈیفینیشن جس میں پہلی چیز جو ہے اس پیئر میں وہ ایک گرامر رول ہے جو کہ فیکٹر گوز ٹو آئی ڈی یہ آپ اگر گرامر ایکسپریشن گرامر یاد کریں تو اس میں ہم یہی کرتے ہیں کہ آئی ڈی کو فیکٹر اور دوسری یہ کہ میں اس میں وہ پوزیشن بی ڈال رہا ہوں ون اب یہ میں کہتا چلا آیا ہوں کہ یہ نمبر ون جو ہے اس کو پارسر کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جو ہینڈل ہے اس کا یہ دیکھیے سمبل آئی ڈی جو ہے یہ سٹیک میں ٹاپ موسٹ ایلیمنٹ ہے یہ وہ بیٹا ہے اے گوز ٹو بیٹا بیٹا میں ایکچولی ایک ہی سمبل ہے تو اس کی بنا پہ ہینڈل جو ہے وہ صرف ایک سمبل پہ مشتمل ہے یہ فیکٹر گوز ٹو آئی ڈی یہ اب ایکشن جو ہے وہ ریڈیوس ہوگا اور یاد رہے کہ ریڈیوس کی بنا پہ کیا ہوتا ہے کہ سٹیک میں جو ہینڈل کا جو گرامر ہے رول اس کے جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے سمبلز ہیں بیٹا کے وہ سارے پاپ ہوں گے جو کہ اس کیس میں آئی ڈی ہے اور آئی ڈی جب پاپ ہوگا تو اس کی جگہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ نان ٹرمینل ہے فیکٹر وہ آ جائے گا تو یہ ریڈیوس ایکشن کے نتیجے میں اب اگر ہم اگلی رو میں چلیں تو وہاں پہ ان پٹ ابھی بھی نگیٹو ہی ہے یعنی کہ مائنس سائن ہے البتہ یہ دیکھیے سٹیک میں اب فیکٹر آ گیا ہے. جہاں تک اب یہ سٹیک کا معاملہ ہے کہ ریڈیوس اور شفٹ میں کیا ہوتا ہے یہ تو میں پہلے بھی آپ کو ایک دو مثالیں دکھا چکا ہوں تو جو چیز اب ہم نے دیکھنی ہے کہ سٹیک میں یہ جو کرنٹ کنفیگریشن ہے کہ فیکٹر جو ہے اس کے ٹاپ پہ ہے اور اس کے ایکچولی نیچے فی الحال کچھ نہیں یا اگر ہم بعد میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ اینڈ مارکر ہم رکھیں گے جو کہ میں فی الحال نہیں دکھا رہا یہاں پہ اب پارسر کو پھر پتا چلے گا ایک اور ہینڈل آ گیا ہے وہ ہے ٹرم گوز ٹو فیکٹر یہ بھی ہماری گرامر کا رول ہے اور اس میں بھی جو بیٹا ہے اس کا رائٹ موسٹ سمبل جو ہے اس کی پوزیشن one ہے یہاں پہ یہ نمبر 1 کا یہ مطلب ہے اب اگر آپ لیفٹ پہ دوبارہ اسٹیک کو دیکھیں کہ فیکٹر جو ہے وہ ٹاپ ایلیمنٹ ہے اور چونکہ اس گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ صرف ایک سمبل ہے تو یہ گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ میچ ہوئی ہینڈل ہمارے پاس موجود ہے اور ایکشن پھر وہی رڈیوس یہ اب وہ ایلگر جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہاں سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کاروائی جو ہے یہ کافی میکینکل سی ہے آگے چلے اگلی رو میں پھر وہی کہ ورڈ ابھی بھی وہی ہے کیونکہ دیکھیے پچھلے تین جو چیزیں ایکشن کے حوالے سے ہے وہ ہم نے ریڈیوس ریڈیوس ریڈیوس کیا ہے اب ہمارے پاس ٹیک میں چونکہ ٹرم آ چکا ہے جو کہ یہ ٹرم گوس بنا پہ آیا था تھرڈ اسٹیپ में تو فورتھ اسٹیپ میں اسٹیک کے اندر اب ٹرم موجود ہے وہ ٹاپ ایلیمنٹ ہے اور جب ہم ہینڈل کی جانے والے تو پتا چلا کہ یہاں پہ بھی ایک گرامر رول اب میچ ہوتا ہے وہ ہے ایکسپریشن گوز ٹو ٹرم اور جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بیٹا ہے اس کا رائٹ موسٹ سمبل ون پہ ہے اور وہ چونکہ اگر آپ لیفٹ پہ دیکھیں اسٹیک کے ٹاپ پہ ہے تو یہ ایکشن پھر وہی ریڈیوس والی بات ریڈیوس میں کیا ہوگا کہ یہ جو ٹرم ہے یہ اسٹیک سے نکلے گی اس کی جگہ یہ دوسرا نان ٹرمینل ای ایکس پی آر یہ اسٹیک میں آ جائے گا اور اگر ہم اگلی رو پہ جائیں تو ان کے حوالے سے ابھی بھی ہم مائنس پہ ہی بیٹھے ہیں دیکھیے اس کو ابھی تک ہم نے کنزیوم نہیں کیا البتہ جب اسٹیک میں آئے تو یہاں پہ ٹرم جو ہے وہ ریپلس ہو چکی ہے with ایکسپریشن اور اب یہاں پہ دیکھیے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ای ایکس پی آر جو ہے تو اسٹیک ہے کیوں نہ ہم اس کو گول میں کنورٹ کر دیں لیکن جہاں تک پارسر کا تعلق ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ہینڈل نہیں ہے یعنی کہ آپ بے شک ہیں کہ ایکس پی آر اکیلا جو اس کا رول تو گرامر میں ہے کہ بھائی گول گوز ٹو ایکسپریشن لیکن پارسر یہ نہیں کرے گا اب یہ کیوں نہیں کرے گا یہ وہ پھر بات ہے کہ یہ ہینڈل ریکگنیشن اور ڈی ایف اے والا معاملہ یہ ایکچولی ہوتا کیسے ہے یہ ابھی ہمیں کاروائی کرنی ہے تو سمپلی ایک نان ٹرمینل کا اسٹیک پہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائڈ کو میچ کرتا ہے تو اس کو ریپلیس کر دو ذرا دوبارہ دیکھیے کہ میں اگر یہاں پہ ہوں ای ایکس اکیلا جو ہے اگر آپ گرامر رولس اپنے دیکھیں تو وہ گول گوز ٹو expression وہ ایک رول ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ گرامر رول تو ہے جس میں ای ایکس پی پہ ہے اور اس کے لیفٹ پہ گول ہے تو کیوں نہ ریڈیوس کرو یہاں پہ تو پارسر کہتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں ہینڈل جو ہے ابھی نہیں ہے تو ہینڈل کا یہ مطلب بھی یاد رکھیے یاد ہے میں نے وہ جو دو باتیں لکھی تھی کہ ریڈکشن ہوگی اگر رائٹ ہینڈ سائڈ میچ کرتی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کی ڈائرویشن میں وہ ایک اسٹیپ ہے اگر وہ اسٹیپ نہیں ہے تو بے شک یہ نان ٹرمینل ہو وہ ہینڈل نہیں بنے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو پارسل کا ایکشن ہے وہ اب شفٹ ہے یعنی ان پٹ سے اور سمبل لے کے آؤ اور میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ اگر اس نے ایکسپریشن کو گول سے ریپلس کر دیا ہوتا تو بکیا ان ابھی باقی ہے یعنی کہ یہ نام بھی باقی ہے ملٹیفکیشن باقی ہے اور فائنل وہ جو آئیڈیا ہے وہ بھی باقی ہے تو ایک لحاظ سے یہاں پہ پارسنگ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی تو یہ جو ایکشن شفٹ ہے پارسر کا یہ صحیح ہے اچھا اب جب شفٹ ہوا تو پھر کیا ہوا کہ جو کرنٹ ان پٹ سمبل تھا وہ سٹیک پہ چلا جائے گا اور یہ دیکھیے کہ نیا انپٹ سمبل جو ہے وہ اب سکینر کے پاس آ گیا ہے نم num. وہ نمبر کو جو میچ کر رہا ہے وہ جو نمبر ٹو تھا البتہ جو سٹیک ہے اس میں ای ایکس پی آر موجود تھا اور شفٹ کی بنا پہ یہ جو نیگیٹو تھا ان پٹ کا یہ اب سٹیک میں آ گیا ہے یعنی کہ اب وہ ہمارے ٹری کے فرنٹیئر کا حصہ بن گیا ہے اس سے پہلے یہ حصہ نہیں تھا ان پٹ میں تو تھا لیکن جو فرنٹیئر ہے ٹری کا اس میں نہیں تھا اور یہاں پہ بھی اب کوئی ہینڈل نہیں کیونکہ اس کو دیکھ کے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا حصہ ای ایکس پی آر مائنس جو ہے وہ کسی بھی گرامر رول کے رائٹ ہینڈ سائڈ میں یہ نہیں ہے یعنی کہ کوئی گرامر رول ایسا نہیں جس کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ ہو ای ہوڈل ابھی نہیں ہے تو ایکشن ہوا شفٹ کیونکہ وہ اف اسٹیٹمنٹ ہینڈل کو جو ڈھونڈتی ہے وہ فالس ہو جائے گی شفٹ کی بنا پہ اب کیا ہوگا جو کرنٹ ٹوکن تھا پارسر کے پاس نم وہ تو یہ لے لے گا البتہ جو نیکسٹ ٹوکن ہے وہ ملٹیپلیکیشن جو ہمارے ان پٹ میں آ رہا ہے وہ آ جائے گا البتہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ جو کرنٹ سمبل نم تھا وہ یہاں پہ ٹوکن کی فارم میں سمبل کی فارم میں اب آ گیا ہے البتہ یہاں پہ اب اگر آپ دیکھیں کہ ای ایکس پی مائنس نم کیا ایسا کوئی گرامر رول ہے تو اصل میں نہیں ہے البتہ وہی بات کہ یہ ٹری جو ہے اس کا فرنٹیئر سارے کا سارا گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائڈ سے میچ نہیں کرتا اس کا کوئی حصہ اور وہ حصہ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کیا ہے تو دیکھیے یہاں پہ اب ہینڈل یہ کہہ رہا ہے کہ ایکچولی یہاں پہ یہ رول یا یہ ہینڈل استعمال ہو سکتا ہے فیکٹر گوز ٹو نم یہ فیکٹر گرامر رول جو تھا وہ آئی ڈی کو بھی فیکٹر میں کنورٹ کرتا ہے اور نمبر کو بھی البتہ یہ دیکھیے نمبر تھری تھری کا اب مطلب کیا ہے یاد ہے میں نے مثال میں آپ کو دکھایا تھا کہ یہ فرنٹیئر میں اس بیٹا جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے رول کا جو رائٹ موسٹ سمبل ہے اس کی پوزیشن ہے اب فرنٹر جو ہے وہ اسٹیک میں موجود ہے اگر میں آپ کو واپس ادھر لے کے آؤں یہ اصل میں ٹری کا فرنٹئر ہے کہ ایکسپریشن ہے نوڈ اس میں پھر ایک مائنس نوڈ ہوگا اور پھر اس کے اندر جو کہ ایکچولی آپریٹر سے میچ کرے گا اور پھر نم ہوگا اس کے حوالے سے دیکھیے کہ یہ جو نم ہے جو کہ اب ہینڈل کی رائٹ right سائڈ پہ جو رول موسٹ ایلیمنٹ سے میچ کر رہا ہے نم تو وہ سٹیک میں کہاں ہے یا فرنٹر میں کہاں ہے وہ ایکچولی پوزیشن نمبر تھری ہے اور یہ ریلیٹو ٹو دی لفٹ موسٹ سمبل آن دی سٹیک یا فرنٹیئر جو ٹری کا ہے تو اب یہ تھری میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ Stack کے اندر جو فرنٹیئر ہے تھری کا اس کا ایک حصہ ایکچولی ہینڈل میں شامل ہو رہا ہے سارا نہیں جس کی بنا پہ اب یہ تھری جو ہے یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے لیکن یہ بھی آپ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ایکچولی یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ کا جو حصہ ہے وہ اسٹیک میں ٹاپ پہ موجود ہے ایکشن اب آپ سمجھ گئے ہیں یہاں پہ ریڈیوس ہوگا کیونکہ اس کو ہینڈل ملا پارسل کو اس نے ریڈیوس کیا ریڈیوس کی بنا پہ کیا ہوگا یہ جو نم ہے یہ پاپ ہوگا اور اس کی جگہ فیکٹر آ جائے گا اب یہاں سے آگے چلے اسٹیپ نمبر ایٹ کے اوپر ان جو ہے اس کے اندر ابھی بھی یا ان پٹ جو ہے وہ ملٹیپیکیشن پہ ہے یہاں پہ اب اسٹیک جو ہے اس کے اندر expression مائنس فیکٹر آ گیا ہے اب یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہینڈل جو ہے وہ ابھی ٹرم goes to فیکٹر کیوں ہے کیونکہ یہ فیکٹر جو ہے یہ ٹرم سے ریپلیس ہوگا اور پھر وہی بات کہ یہ پوزیشن تھری جو ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ یہاں پہ میں دکھا رہا ہوں کہ فرنٹیئر میں یہ فیکٹر جو ہے اس کی پوزیشن نمبر تین ہے اور فرنٹیئر جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ وہ سٹیک میں انکوڈڈ ہے اب یہاں پہ میں نیکسٹ ایکشن جو ہے اس کو ریڈیوس کرتا ہوں اور پھر ہم آگے چلے اب یہاں پہ جب پہنچے تو یہاں اب ایکسپریشن مائنس ٹرم جو ہے یہ اسٹیک پہ آ گئی ہے انپوٹ ہمارے پاس ملٹیپیکیشن ہے اسٹیک کے اندر ہم آئے ایکسپریشن مائنس ٹرم اچھا یہاں پہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رائٹ ہینڈ سائڈ کو تو میچ کر رہا ہے تو کیوں نہ یہی اس کو ایکسپریشن سے ریڈیوس کر دیں ذرا گرامر کو یاد کیجیے یہ رائٹ ہینڈ سائڈ میچ کر رہی ہے لیکن ذرا ہینڈل کو دیکھیں نارسر کہہ رہے کہ نہیں میں اس کو ریڈیوس نہیں کروں گا اب اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ کیوں ہے یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ایونچلی اس پارسل کو ڈسائڈ کرنی ہوتی ہیں کہ ایون دو رائٹ ہینڈ سائڈ تو میچ کرتی ہے لیکن وہ ہینڈل نہیں ہے اب چونکہ وہ ہینڈل نہیں ہے وہ اسٹیٹمنٹ فالس ہوئی تو ہم ایکشن شفٹ میں گئے شیفٹ کی بنا پہ کیا ہوگا کہ جو کرنٹ سمبل ملٹیفکیشن تھا وہ تو اسٹیک میں چلے جائے گا اور ان پٹ پوائنٹ دیکھیے آئی ڈی پہ چلا گیا اور میرا جو ملٹیپیکیشن سمبل تھا وہ اب یہاں پہ سٹیک میں آ یعنی کہ فرنٹر میں آ اب یہاں سے پھر وہی میکینیکل بات میں اب جو کاروائی ہے وہ میکینکلی آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ابھی ہینڈل نہیں ہے وہ تو کلیئرلی اب نظر آ رہا ہے کہ کوئی گرامر رول ایسا نہیں جس کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکسپریشن مائنس ٹرم ملٹیپلائی یہ ہو اور بلکہ اس کا کوئی حصہ بھی میچ تو کرتا ہے لیکن وہ ڈیریویشن کے حوالے سے ابھی ہینڈل نہیں ہے جس کی بنا پہ ہینڈل نن ایکشن شفٹ شفٹ کیا میں نے کیا تو یہ جو آئی ڈی ہے یہ آپ دیکھیں گے سٹیک پہ چلا جائے گا اور جو میرا پوائنٹر ہے وہ شفٹ کی بنا پہ اب اینڈ مارکر چلا گیا یہ اینڈ مارکر میں نے انپورٹ میں لگایا تھا کیونکہ مجھے یہ پتا چلانا ہے کہ کب میری انپورٹ ختم ہو گئی ہے البتہ آئی ڈی جو ہے وہ دیکھیے اسٹیک پہ آ گیا یہ اب ٹری کا فرنٹیئر ہے ایکسپریشن مائنس ٹرم ملٹی پی آئی ڈی ادھر ہمیں اب ہینڈل ملا اور وہ ہے فیکٹری گوز ٹو آئی ڈی اور اب دیکھیے مطلب شروع ہو جائے ٹاپ پہ آئی ڈی اس کے بعد ملٹی उसके बाद ایک तो ٹرمنل تو یہ ہے پانچ के جو کہ موجود ہیں البتہ ذرا واپس ہینڈل پہ آئیں یہاں پہ ہینڈل یہ کہہ رہا ہے کہ گرامر رول صرف موسٹ سمپل right ہے اور اس کی پوزیشن 5 ہے اس میں اور ایکچولی یہ اکیلا ہی ہے تو یہاں سے اب میرا خیال ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ 5 کا مطلب کیا ہے اچھا یہاں پہ اب ایکشن جو ہے وہ ریڈیوس ہے ریڈیوس کی بنا پہ اگر ہم آگے چلتے ہیں اگلی رو میں ان پٹ پوائنٹر ابھی بھی ڈالر پہ ہے اور سٹیک میں دیکھیے فیکٹر کی جگہ آئی ڈی آ گیا اور اب ذرا ایک صورتحال حال کہ جو ہینڈل ہے اس کی جو ایکچوئل فارم ہے وہ ہے گرامر رول گوز ٹو ٹرم ٹائمز فیکٹر کاما فائیو لیکن اب فائیو کے حوالے سے دیکھیے کہ یہ جو بیٹا ہے اس کیس میں وہ کیا ہے بیٹا میں ایکچولی اس دفعہ تین سمبلز ہیں ٹرم ملٹی اور فیکٹر اور ان میں جو فیکٹر ہے وہ ہے رائٹ موسٹ اور اس کی پوزیشن میں نے دکھائی ہے فائیو ہے فرنٹیئر میں اگر آپ واپس آئیں تو آپ ذرا یہاں پہ دیکھیے سیمبلز میں فیکٹر جو ہے اس کی پوزیشن کہاں ہے وہ ہے پانچویں یعنی کہ اگر آپ اس کو ایز اے تھری فرنٹیئر دیکھیں تو وہ پانچویں پوزیشن پہ ہے لیفٹ سائڈ سے اگر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں البتہ جو ہینڈل ہے اس میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کتنے سمبلس ہیں تین تو پانچویں پہ ہوا فیکٹر چوتھے پہ ہوا ملٹی اور تیسرے پہ ہوا ٹرم چونکہ ہینڈل مل گیا ہے اور وہ اسٹیک میں موجود ہے ایکشن ہوا ریڈیوس اور ریڈیوس کی بنا پہ اب یہ تینوں سمبل جو ہیں یہ پاپ ہوں گے جس کی بنا پہ اگر ہم آگے چلیں تو ان پٹ پوائنٹ ڈالر پہ اور اب دیکھیے اسٹیک کے اندر یہ تینوں جو ہیں ریپلیس ہو گئے ہیں سے اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہینڈل ہے یہ اصل میں کیا کر رہا ہے ایونچلی یہ ڈائرویشن جو ہے یہ ہماری ریورس میں چل رہی ہے اور ہمارے وہ جو اسٹیپس تھے ڈائرویشن میں وہ سارے جو ہیں یہاں پہ اب ریورس آڈر میں ہو رہے ہیں لیکن جو کاروائی اصل میں ہے وہ یہ کہ پارسر کو کس طرح دیکھیں جیسے ہی ایک ہینڈل اسٹیک میں ملتا ہے وہ فورن ریڈیوس کر دیتا ہے یہ اس ریڈکشن کے بعد دیکھیے جب ہم یہاں پہ پہنچے ڈالر ہے ہے وہ کے اور سکتا ہوں جو کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا اور اب وجہ آپ کے سامنے ہے تو یہ بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ پارسر کو کیسے پتا چلا کہ پہلے نہیں کرنا تھا اب کرنا ہے لیکن اب آپ کے سامنے صورت حال ہے کہ ان پٹ میں جو ان پٹ آ رہی ہے وہ ڈالر ہے سٹیک کے اوپر آپ کا ایکسپریشن ہے اور انپوٹ کنزیوم ہو چکی ہے فائنلی ریڈیوس ہوا ریڈیوس کی بنا پہ اب دیکھیے یہ بالکل فائنل اسٹیٹ آ گئی جس میں انپٹ میں ڈالر ہے سٹیک پہ گول ہے ہینڈل اب کوئی نہیں اور یہ فائنل ایکشن فائنلی ایکسپٹ کا اب یہ مثال لمبی تو تھی لیکن مجھے امید ہے کہ اس کو اس طرح سٹیپ وائز دیکھنے سے آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ پارسر جو ہے وہ ایکچولی کام کیسے کرتا ہے اب یہ بات کہ بھئی اس کو یہ ہینڈل کا پتہ کیسے چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم ابھی گفتگو کریں گے لیکن اس تفصیل سے آپ کو میرے خیال میں پارسر کی جو اندرونی کاروائی ہے یہ مکمل طور پہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اصل میں میں نے وہ الگردم جو ہے وہ پورے کا پورا آپ کے سامنے اب چلا کے آپ کو دکھا دیا ہے تو اب جو بقیہ کام رہ گیا وہ اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے صرف یہ ہینڈل والی بات یہ جو ہینڈل ہے یہ کیسے پتا چلے البتہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہینڈل میں صرف یہ نہیں کہ ہینڈل بس تلاش کرو گرامر رول جو ہے ان کی رائٹ ہینڈ سائڈ میچنگ کر کے پارسنگ جو ہے وہ میچنگ نہیں ہے کہ بس ٹینک میں دیکھو رائٹ ہینڈ سائڈ آئی اور اس کو ریڈیوس کر دو ایسا نہیں ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے اس کا آنا اس کی ریڈکشن ایکچولی ڈائرویشن ڈکٹیٹ کر رہی ہے کیونکہ ہم ڈائرویشن جو ہے اس کو ریورس میں چلا رہے ہیں تو یہ کبھی نہ بھولے گا کہ آپ سمپلی گرامر رولز کی رائٹ ہینڈ سائیڈ کو میچ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ میچنگ ہوگی لیکن ریڈکشن جو ہے یہ تب ہوگی کہ اگر وہ ڈیریویشن کا حصہ ہے ورنہ نہیں ورنہ شفٹ تو یہ جو شفٹ ریڈیوس والا معاملہ ہے ابھی یہ بھی باقی ہے کہ ایک تو ہینڈل ڈھونڈنا ہے اور دوسرا یہ کہ ہینڈل ڈھونڈنے کے بنا پہ شفٹ اور ریڈیوس کرنا شفٹ ہمیں جب ہینڈل ہمیں نہیں ملتا گرامر کے رائٹ ہینڈ رول کا ملنا وہ چیز نہیں ہے, جو کہ کے ایک کا ہے تو ہینڈل کا ایک ڈھونڈتے ہیں اور یہ بات بالکل وہ شروع والی بات سے جڑ جاتی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ گیما والی بات کہ ایس goes to گیما not to گیما ون to گیما ٹو سے لے کے گیما لے کے اب وہ چیز میں نے آپ کو کیوں دکھائی تھی وہ یہی تھی کہ یہ سارا ایکشن ہم ریورس میں کر رہے ہیں تو ہینڈل فائنڈنگ کو آپ اس طرح سمجھیے ڈیریویشن کے بیک ٹریک کر رہے ہیں اور ہم نے گرامر کی رائٹ ہینڈ سائڈ کو ڈھونڈ کے شفٹ کرنا اور ریڈیوس کرنا جو معاملہ ہے وہ اب ہم نے صلاحیت اپنے پارسر میں ڈالنی ہے اب آئیے یہ کاروائی بھی کر لیتے ہیں یہ اب اس چیز کا آخری حصہ ہے اور یہاں سے اب ذرا وہ گفتگو جو ہے ذرا لمبی بھی ہوگی اس میں آپ کو کمپلیکسٹی بھی نظر آئے گی اور آخر میں آپ یہ کہیں گے کہ ایسی چیز تو میں ہاتھ سے کبھی نہیں کرنا چاہتا مجھے کبھی نہ کہو کہ یہ کام میں کروں خاص طور پہ اگر میری گرامر بہت بڑی ہو اور اس سے آپ کو وہ جواز آہستہ آہستہ زیادہ واضح نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ کاروائی اگر آٹومیٹک ٹولز کریں تو انتہائی مناسب ہے میں یہ نہیں کرنا چاہتا لیکن کے حوالے سے اور ایز اے کمپائلر رائٹر ایز سمبڈیپ کمپائلر آپ کو یہ چیز جاننی ہوگی تو آئیے آپ یہ کاروائی شروع کرتے ہیں دا ہینڈ فائنڈنگ میکینزم از دا کی ٹو ایفیشنٹ باٹم اف پارسنگ اس کو آپ کی بھی کہہ سکتے ہیں بلکہ یہ ہوگا تو پارسنگ ہوگی ورنہ تو ایکچولی یہ چلے گی نہیں تو نہ صرف یہ کی ٹو باٹم اف پارسنگ ہے بلکہ یہ اصل میں افیشنٹ باٹم اف پارسنگ بھی ہے یہ بھی نہیں کہ ہم ایسی کوئی کاروائی کریں جس میں ہینڈل فائنڈنگ ہو لیکن جو معاملہ ہے وہ اتنا کمپلیکس ہو کہ وہ کمپائلر واپس ہی نہیں آتا اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے پروگرم کو کمپائل کرو تو دا ہینڈل فائنڈنگ میکنیزم از دا ہی ٹو افیشئنٹ باٹم and پرسنگ اینڈ ایز پروسیس پروسیس از اینڈ ان پینگ دا پرسن مسٹ فائنڈ اینڈ ٹریک آل اب دیکھیں یہ بھی نہیں کہ میں صرف ایک گرامر رول کو ڈھونڈتا ہوں ایسا نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی اسٹیپ پہ ڈیرویشن میں اصل میں چانسز ہیں کہ پوٹینشیل ہینڈلس ہوں اور پارسل جو ہے اس کو ان تمام کو ٹریک کرنا پڑے گا یہ اب کاروائی جب ہم کریں گے تو آپ کو اس سے اس چیز کا اندازہ ہوگا فار ایگزامپل ایوری لیگل ان پٹ ایونچلی The entire فرنٹیئر ٹو گرامرس گول سمبل یہ میں نے یہی بات ایک اور طریقے سے کہہ دی کہ جو bottom آپ parts ہے وہ لیف نوٹ سے شروع ہو کے eventually goal symbol تک روٹ تک جائے گا اور اگر جیسے کہ میں نے لکھا ہے لیگل انپوٹ ہے تو وہ ایونچولی ریڈیوس ہوگی اب وہ لیگل نہیں ہے کیوں ہے ایسے وہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اگر اس میں سینٹیکس یہ کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ گرامر رول کا جو اسٹارٹ ہے وہاں تک تو نہیں پہنچے گی البتہ اگر لیگل ہے تو پھر پارسر نے یہ کرنا ہے یا اس کو یہ کرنا چاہیے کہ ایوری لیگل ان پٹ ایونچلی روڈیوس دا انٹائر سارے کا سارا کلیپس ہو کے ایک سنگل سمبل جو کہ گرامر کا گول سمبل ہے 10 جیسے کہ میں نے یہاں پہ کہا ہے گول گوز ٹو ایکسپریشن کاما پوٹینشل ہینڈل ایٹ دا اسٹارٹ آف ایوری پارس یہاں پہ اصل میں وہ جو ہینڈل فائنڈنگ والی بات ہے اس کے لیے جو کاروائی ہے اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہم اگر اس کو اس طرح سوچیں کہ اگر لیگل ان ہے تو وہ تو ایونچلی گولڈ سمبل میں ریڈیوس ہوگی اور اگر یہ ریڈکشن پاسبل ہے تو اگر اس باٹم پارٹس کو آپ دیکھیں ریورس میں تو اس کا آخری پہلا نہیں جو کہ ابھی لیف نوٹس پہ ہے آخری اسٹیپ جب کہ فرنٹیر بالکل گول سمبل کے پاس پہنچ گیا وہاں پہ کون سا ہینڈل ہوگا وہ یہ ہے کہ to is the at the start of every فورس تو یہاں سے اب ایٹ لیسٹ یہ چیز تو کنفرم ہے کہ یہ ہینڈل ہمیں تلاش کرنا ہے ہر حالت میں بکیا کیا ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے لیکن اس ہینڈل کو ڈھونڈنے کا جواز جو ہے وہ یہی ہے کہ بھائی ایونچلی ہر لیگل سمبل جو ہے اس نے یہاں پہ ریڈیوس ہونا ہے پارسر ڈیرویشن اٹ ڈسکوردر ہینڈل اب یہ جو ایک ہینڈل تھا اس کا تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ جو ڈیرویشن ریورس میں ہم فالو کر رہے ہیں یہ پارسر فالو کر رہا ہے اس کو وہ آخر میں تو وہ استعمال کرنا ہوگا البتہ چونکہ اس نے سینٹینس سے شروع کرنا ہے تو جیسے جیسے یہ ڈیرویشن بنائے گا ایکچولی وہ سینٹینشیل فارمس بناتا جاتا ہے اور ان میں پھر ریڈکشن کے ذریعے وہ گیما ناٹ کی جانے موف کرے گا ڈسکور ادر ہینڈلس ایٹ ایچ اسٹیپ دا سیٹ آف پوٹینشیل ہینڈلس ریپریزینٹس ڈفرنٹ ریپریزینٹ ڈفرنٹ سفیکس دیٹ لیڈ ٹو ا ریڈکشن اب یہ اس طرح کہ اگر آپ ہینڈل کو دیکھیں تو ایونچلی وہاں پہ ابھی جو سیمبلز آئے ہیں وہ پوٹینشیل ہینڈلس ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ گرامر رول جب بھی میچ کیا بس وہ ہینڈل ہے نہیں ایکچولی بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اصل میں کچھ پوٹینشیل ہینڈلس پاسبل ہو سکتے ہیں اور ایک اور چیز جو ہے اس سے پارسر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اگر پوٹینشیل ہینڈلس اس کو نظر آ رہے ہیں تو ان میں سے کس کو استعمال کرنا ہے لیکن جہاں تک یہ ڈائرویشن کو ریورس میں کرنے والی بات ہے اصل میں ہو یہی رہا ہے کہ ہر اسٹیپ پہ جو بھی ہینڈلز اویلیبل ہیں ان میں سے جو سوٹیبل ہوگا پارسر اس کو استعمال کر کے فردر ریڈکشن کرے گا ایچ پوٹینشل ہینڈل ریپرزینٹس اٹرنگ آف گرامر سمبل ڈیٹ ایف سین ولیٹ دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف سم پروڈکشن اب یہ ہینڈل کے حوالے سے اصل میں یہ باتیں کافی ظاہر ہو چکی ہیں کہ ہینڈل اصل میں کچھ نہیں رائٹ ہینڈ سائڈ کسی گرامر رول کی ہے جو کہ اگر پارسر کو اسٹیک میں مل جائے تو اس کو ریڈیوز کر دو لیکن جو چیز یہاں پہ ہو رہی ہے وہ یہ کہ ضروری نہیں کہ جو ایکزیکٹ ہینڈل کسی اسٹیج کے اوپر استعمال ہونا ہے وہی وہاں پہ آئے یہ تو اسی صورت میں ہوگا کہ اگر پارسر کو جو انسٹرکشن مل رہی ہیں شفٹ اور ریڈیوز کی وہ کریکٹ ہیں اب وہ کریکٹ کیسے ہوگی یہی الگ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں لیکن یہ نہ سمجھیے کہ پارسر جو ہے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں سمپل پیٹرن میچنگ کر رہا ہے ایسی بات نہیں ہوگی اس سے ذرا زیادہ کاروائی ہے اور ابھی جیسے کہ میں نے ارض کیا ایک دو اور چیزیں ابھی سامنے آئیں گی جس کی بنا پہ آپ دیکھیں گے کہ ایکچولی پارسر کو کچھ اور چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے البتہ جب یہ لحاظ سارا ہو جائے تو کاروائی پھر گھوم پھر کے یہی آ جاتی ہے کہ سٹیک میں اگر کسی گرامر رول کی رائٹ right ہینڈ کے جو سمبلس ہیں وہ سارے کے سارے آ جائیں تو پارسر کے پاس اپارچونٹی ہے کہ وہ یہ ریڈکشن کر لے جس کے بنا پہ وہ ایک گیما آئے سے اب گیما آئے مائنس کی جانب جا سکتا ہے اور ایونچلی پھر گیما نارتھ کی جانب اور وہاں سے پھر گول سمبل تو آگے لیے چلتے ہیں اس ہینڈل والی کاروائی کو تو دوہرا دوں یہ بات کہ ایچ پوٹینشیل ہینڈل اب دیکھیں یہاں پہ سمپلی میں یہ نہیں کہہ رہا ایچ ہینڈل ایچ پوٹینشیل ہینڈل represents a string of grammar symbols that if seen would complete the right hand side of some production, ye bhi hai ki wo right hand side ko match toh karna hi hai handle mein yaad hai wo joh pair hai us mein grammar rule aata hai. For the bottom up parse of the expression grammar string jo hamne abhi misal mein ki thi we can represent the potential handles that the shift reduced parser should track. اب یہاں پہ اب وہ پوٹینشیل ہینڈلس والی بات ہے اور حوالہ ہے ہماری یہ جو ایکسپریشن ڈرامر تھی اور اس کا اسٹرینگ جو ابھی ہم نے پارس کیا تھا اور اس پارس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح ہینڈلس جو ہیں وہ بنتے ہیں اور جن کی بنا پہ پارسل جو ہے وہ ریڈکشن کرتا ہے اچھا وہ پوٹینشیل ہینڈلس کیا ہے ایک میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ جو ابھی بتایا تھا کہ گول گوز ٹو ایکسپریشن وہ تو ہوگا اگر لیگل انپٹ ہے تو وہ ایک ہینڈل ضرور استعمال ہوگا اس کے علاوہ کون سے ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے یوزنگ دا پلیس ہولڈر ڈاٹ ٹو ریپرزینٹ دا ٹاپ آف دا اسٹیک دیر آر نائن جو میں چیز دکھا رہا ہوں وہ یہ کہ ایونچلی آپ کے پاس ہینڈلس آئیں گے جو پوٹینشیل ہینڈلس ہم نے ڈھونڈنے ہیں یا پارسل کو ڈھونڈنے ہوں گے جن کی بنا پر ریڈکشن ہوگی وہ اصل میں نو ہیں اور اب جو ٹاپ آف دا اسٹیک ہے وہ میں ڈاٹ کے ذریعے دکھاؤں گا اور وہ اس طرح یہ ہینڈلز ہم نے اس مثال میں جو میں نے آپ کو دکھائی تھی اس میں استعمال کیے تھے البتہ اس دفعہ میں نے وہ جو نمبر ہوتا ہے ہینڈل کا یعنی کہ جو رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ بیٹا تھا یاد ہے اس کا رائٹ موسٹ سمبل کی پوزیشن فرنٹئر میں وہ فی الحال میں نہیں دکھا رہا کیونکہ یہ وہی بات کہ اسٹیک میں ہم جو کاروائی کرتے ہیں اس میں ہینڈل کا رائٹ موسٹ سمبل جو ہے وہ ہمیشہ ٹاپ پہ ہوتا ہے میں نے وہ ٹاپ جو ہے وہ یہ ڈاٹ سے انڈیکیٹ کیا ہے بعد میں اس ڈاٹ کو ہم تھوڑی سی سلائٹلی ویریئشن کے ساتھ ایک اور طریقے سے استعمال کریں گے البتہ یہ چیز کہ اس مثال میں یہی ہینڈلس تھے جب ملے تھے تو پارسل نے ڈیڈکشن کی تھی یاد ہے جب فیکٹر گوز ٹو آئی ڈی یہ stage شروع میں آئی تھی بعد میں پھر فیکٹر کو ہم نے ٹرم سے ریپلس کیا پھر یہ جیسے نمبر 3 میں ٹرم کو ہم نے ایکسپریشن سے کیا اینڈ سو آن البتہ اس میں جو چیز غور طلب ہے وہ یہ کہ یہ دو جو ہیں یہ ہینڈلز ہمیں ملے تھے لیکن دیکھیں ہینڈل کے حوالے سے یہ دونوں ہیں ایک ہی یعنی کہ ان میں جو گرامر رول ہے وہ ایک ہی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ واپس اس مثال کو دیکھیں تو اس میں یہ جو نمبر تھا اس فیکٹر کا یاد ہے یہ فیکٹر جو ہے یہ ہینڈل ہونے کی بنا پہ یا ایک گرامر رول کے رائٹ ہینڈ سائڈ جو کہ ہم ہینڈل کہہ رہے ہیں اسٹیک میں تھا لیکن اس کی پوزیشن جو تھی وہ مختلف تھی لیکن یہ گرامر رول جو تھا وہ اس وقت اپلیکیبل تھا تو دیکھیے کس طرح یہ ہینڈل جس میں ٹرم گوز ٹو فیکٹر ڈاٹ کہ اگر یہ اسٹیک کے ٹاپ پہ ہے تو یہ ہینڈل ہے یہ دو اسٹیجز پہ آیا تھا اسی طرح یہ جو دو ہیں نمبر ون اور نمبر سکس یہ بھی دیکھیے آئیڈینٹیکل ہیں تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر میں ان میں نمبرز کو واپس لگا دوں یعنی کہ یہ کلوزنگ اینگل بریکٹ میں نمبر بھی لگا دوں تو ایک ہی گرامر رول دیکھیے بار بار اپلائی ہوتا ہے لیکن فرنٹیئر میں اس ہینڈل کی پوزیشن جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے اور وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض کا آپ کو لگتا ہے کہ گرامر رول کا رائٹ ہینڈ سائڈ کوئی آ گیا تو اب فورن اس کو رڈیوس کرو پارسر کہتا ہے نہیں ابھی کوئی اور چیز ہے ایسی جو کہ پارسر کو کہتی ہے کہ ابھی ریڈیوس نہ کرو وہ ایونچولی بات تو وہی ہے کہ ڈیریویشن میں اگر یہ step ہے تو یہ ریڈکشن ہوگی ورنہ نہیں یہ نہیں کہ رائٹ ہینڈ سائڈ والا معاملہ نظر آیا تو فوراً ریڈیوس کر دو دس نوٹن شوز دا سیکنڈ اینڈ ففتھ ہینڈل آر آئیڈینٹیکل ایز آر دا فرسٹ اینڈ سکس یہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ it also a way ٹو ریپرزینٹ پوٹینشل آف ڈسکورنگ اے ہینڈل ان فیوچر اب یہ کہ ان ہینڈلس کو ہم نے اس طرح present کیا کہ eventually یہ اگر ہمیں ملیں گے تو ہم ریڈکشن کر سکتے ہیں اور اس بنا پہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں یا ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہمیں ایک طریقہ مل جائے گا کہ بعد میں جو ہینڈلس ہمیں ملنے ہیں فیوچر میں وہ کیا ہوں گے کیونکہ دیکھیں ڈیریویشن جو ہے وہ اسٹیپ وائز چل رہی ہے تو ایک سٹیپ پہ ابھی اب اگر آپ بیٹھے ہیں تو ابھی فیوچر کے سٹیپس بکیا ہیں اب یہاں پہ اس مثال کو دیکھیے کہ 6 6 یہاں پہ میں نے نمبر سٹیپ سے کاروائی شروع کی ہے آپ کے سامنے جو بکیا پہلے والے سٹیپس تھے وہ فی الحال میں نے یہاں پہ نہیں دکھائے پارسل کی سٹیٹ یہ تھی جو کہ میں نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ ان پٹ جو ہے اس میں پوائنٹر نام پہ تھا اسٹیک جو ہے اس میں دیکھیے ایکسپریشن مائنس ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو سٹیک کا جو ٹاپ ہے وہ نظر آ رہا ہے جہاں تک ہینڈل ہے وہ نن ہے اور ایکشن یہاں پہ شفٹ ہے اور جو میں نے چیز یہاں پہ لکھی ہے کہ پارسر نے اس اسٹیج کے اوپر ایکچولی ایکسپریشن مائنس ریکگنائز کر لیا ہے اب یہ ریکگنیشن کیا ہے اگر پارٹس کے حوالے سے دیکھیں تو ایکچولی اتنا پارٹس بن چکا ہے یہ جو ایکسپریشن ہے یہ ایک ٹری کا نوڈ اب بن چکا ہے اور مائنس جو ہے وہ لٹ سے ہم اس کو نوڈ میں ایک اور نوڈ میں شامل کریں گے لیکن یہ کہ پارسر کو یہ پتہ چل چکا ہے اور ایسا بھی ہے کہ اس نے اس فرنٹیئر کو اپنے سٹیک میں انکوڈ کیا ہوا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے اب یہ کہ ایونچلی یہ جو پارٹ ہے ایکسپریشن مائنس یہ خود تو نہیں ریڈیوس ہوگا اس کے ساتھ ایک اور چیز آئے گی تو تب یہ ریڈیوس ہوگا لیکن اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تک لگتا ہے کہ پارسر جو ہے صحیح رستے پہ جا رہا ہے یعنی کہ ایکسپریشن مائنس کا لینا اس کو ریکگناز کرنا ایونچولی اگر ان پٹ لیگل ہے تو یہ واقعی کارآمد ہوگا اس کی ضرورت پیش آئے گی اور وہ کیسے کہ اٹ نیڈس ٹو ریکنائز ایونچولی اٹرم بفور اٹ کین ریڈیوس دس پارٹ آف دا فرنٹر اب فرنٹر کیا ہے ایکسپریشن مائنس یہ ہے ٹری کا لیکن جہاں تک ایکسپریشن مائنس کا ریڈیوس ہونا ہے اس کے ساتھ ابھی ایک اور لگی گی بلکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آئیے نمبر تھرٹین پہ یہاں پہ دیکھیں ہینڈل جو ہے وہ ایکسپریشن مائنس ٹرم ہے تو جو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایونچولی اٹ نیڈس ٹو ریکنائز اٹرم یعنی کہ یہ نان ٹرمینل جب ٹری میں آئے گا before it can reduce this part of the frontier اب میں واپس آپ کو لے کے آتا ہوں اسٹیک میں کیا ہے یہ تھری کا فرنٹیئر ہے اور یہ فرنٹیئر آپ دیکھ رہے ہیں number سیون number ایٹ number نائن نمبر الیون ٹویلو میں یہ فرنٹیئر ایکچولی گرو کر رہا ہے البتہ یہ حصہ جو ہے ایکسپریشن مائنس یہ دیکھیے تمام اسٹیپس میں موجود ہے فرنٹیئر کے بکیا حصے بے شک ریڈیوس ہو رہے ہوں یہ موجود رہتا ہے اور ایوینچلی کب یہ ریڈیوس ہوتا ہے یہاں پہ اب میں نے وہ دکھایا ہے کہ جب اس کو یہ ملتا ہے تو تب یہ ریڈکشن ہوگی لیکن جو بات میں کہہ رہا تھا کہ پوٹینشیل ہینڈلس بھی موجود ہیں یعنی کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ اگر سیدھی راہ پہ پارسر چل رہا ہے تو فرنٹیئر جو ہے اس کے اندر پوٹینشیل ہینڈل بھی ہیں کسی اسٹیج پہ ایک ہینڈل تو ہے جس پہ ریڈکشن ہو گئی لیکن بکیا حصے جو ہیں اس فرنٹیئر کے اگر انپٹ لیگل ہے تو ان میں پوٹینشیل ہینڈلز بھی موجود ہیں جو کہ بعد میں پکڑے جائیں گے یا پارسر جو ہے ان کو استعمال کرے گا تو یہاں سے وہ ہینڈلز والی بات کہ کسی اسٹیج پہ ایک ہینڈل ہو سکتا ہے اور پوٹینشیل ہینڈلز ہو بھی سکتے ہیں یوزنگ دا اسٹیک ریلیٹو نوٹیشن وی کین ریپرزینٹ اسٹیٹ ایز اب یہاں پہ دیکھیے میں نے اسٹیٹ کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے گے کہ ہم ایک ڈی کی طرف چلے جائیں گے تو یہ جو stack کی مختلف states ہیں یا پارسٹری کے جو مختلف فرنٹیئرس ہیں ایکچولی ان میں ہمیں اسٹیٹس نظر آئیں گی تو اب یہ ذرا notation دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں using the stack relative notation جس میں وہ ڈاٹ ہے we can represent ریپرزینٹ دا پرسن اسٹیٹ ایز expression گوز ٹو ایکسپریشن مائنس ڈاٹ ٹرم اب اس طرح دیکھیے گرامر رول ہے کہ نہیں کہ expression goes to expression minus term وہ تو ہے ڈاٹ جو ہے وہ میرے اسٹیک کا ٹاپ ہے اسی سٹیک میں جو یہ مختلف سٹیجز تھیں سٹیپ نمبر سکس سے لے کے تھرٹین تک اس میں کیا آپ دیکھ رہے تھے کہ ایکسپریشن مائنس موجود تھا یعنی کہ اگر میں اس کو دیکھوں کہ ایک گرامر رول جو موجود ہے اس کا ایک حصہ آ گیا ہے اور بکیا حصہ اگر آ جائے تو پھر میرے پاس اپرچونیٹی ہوگی کہ میں یہ ریڈکشن کر سکوں یعنی کہ دا پارسر ہیز آلریڈی ریکیگنائز اینڈ یہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے کی بنا پہ اف دا پارسل ریچز اے اسٹیٹ وٹ شفٹ اٹرم آن تھاپ آف ایکسپریشن اینڈ مائنس اٹ ول کمپلیٹ دا ہینڈل ایکسپریشن گوز ٹو ایکسپریشن مائنس ٹرم ڈاٹ اب اب آپ یہ پوچھیں کہ یہ ڈاٹ آگے کیسے چلا گیا تو اس کا جواز جو ہے یہ فکرہ ہے اف دا پارسل ریچ از اے اسٹیٹ اب یہاں پہ پھر وہی بات کہ میں نے ڈی ایف اے کی کہانی شروع تو کر دی ابھی آپ کو ڈی ایف اے دکھایا نہیں لیکن یہ یقین مانیے کہ ڈی ایف اے آ رہا ہے اگر وہ اس اسٹیٹ میں پہنچتا ہے جس میں کہ ایونچولی بقیہ ڈیریویشن اسٹیپس کی بنا پہ اٹ شیف اٹرم آن ٹاپ آف ایکسپریشن اینڈ مائنس اگر یہ پوش ہوا تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ ٹرم جو ہے وہ اسٹیک کے ٹاپ پہ آ جائے گا اور آپ کے پاس جو سٹیک ہے اس میں کیا ہوگا اب یہ ڈاٹ جو ہے اس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ یہ سٹیک کا ٹاپ بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس ایکسپریشن گوز ٹو ایکسپریشن مائنس ٹرم مکمل آ گیا اور یہ اب کمپلیٹ ہینڈل ہے تو یہ جو ایکسپریشن مائنس کا ہونا ہے یہ اب وہ پوٹینشل والی بات ہے اچھا اب یہ جو پوٹینشیل ہے کہ بھائی ٹھیک ہے گرامر کے کچھ سمبلس جب آ جاتے ہیں یا فرنٹئر کو ہم ٹریک کرتے ہیں تو فرنٹیئر میں کچھ ہینڈلس ہمیں کسی اسٹیج پہ مل جائیں گے اور کئی پوٹینشیل ہینڈلس جو ہیں ان کے حصے بھی موجود ہوں گے اور ان حصوں کی مثال میں نے آپ کو دکھائی یہ ایکسپریشن ٹرن والی بات لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کتنے ہینڈلس مجھے ٹریک کرنے پڑیں گے وہ ایک میں نے آپ کو دکھا دیا کہ گول گوس ایکسپریشن وہ تو ٹھیک ہے مان گیا اس کو بکیا نو جو ہیں وہ بھی میں نے آپ کو دکھائے اس مثال میں ان کا بھی جواز سامنے آ گیا, ہاں بھی ٹھیک ہے یہ وہ رائٹ ہینڈ سائڈس ہیں اگر مجھے یہ مل جائیں اور یہ ڈائرویشن میں استعمال ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے میں ان کو کروں گا اب یہ جو پوٹینشیل والا معاملہ ہے اس کی بنا پہ کتنے ہینڈل مجھے ڈھونڈنے پڑیں گے انفینٹ اگر ایسی بات ہوئی پھر تو معاملہ بالکل ختم ہو گیا یعنی کہ ایسا پارسر تو ہم بنا ہی نہیں سکتے امید تو یہی ہوگی کہ یہ فائناٹ ہیں اور ایکچولی ہیں تو پوٹینشل ہینڈلز جو ہیں ہمیں جو ڈھونڈنے ہیں یا ٹریک کرنے ہوں گے وہ فائنائٹ ہیں اور ان کے فائنائٹ ہونے کی بنا پہ ہی یہ پارسر جو ہے یہ اس طرح باٹم اپ موڈ میں کام کرتا ہے یا یہ کہہ لیں کہ یہ جو ہینڈل پروننگ ہینڈل فائننگ والی جو اسٹریٹجی ہے یہ کام کرتی ہے تو آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ پوٹینشیل ہینڈلس کتنے ہیں اور ان کو ہم کیسے تلاش کریں گے اور ایونچلی اب وہ ڈی ایف اے والی بات کہ پارسر کا وہ جو ڈی ایف اے ہے وہ کیسے بنے گا ہاؤ مینی پوٹینشیل ہینڈل مسار ریکگناز یہ سوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور اس کا جواب میں نے دیا کہ وہ فائنائٹ تو ہے انفائنائٹ نہیں اب اس کے جواب کی خاطر یہ دیکھیے دا the right-hand side of each production can have a placeholder at its start, at its end, and between any two consecutive symbols. اس میں یہ جو باتیں ہیں یہ right hand side of each production پروڈکشن آپ کے پاس گرامر ہے اس میں productions ہیں ان پروڈکشن میں right ہینڈ ہے یہ جو پلیس ہولڈر سا میں نے آپ کو دکھایا جو کہ اندرونی طور پہ ٹاپ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے لیکن فی الحال اس کو آپ پلیس ہولڈر سمجھیے یہ نقطۂ جو ڈاٹ ہے یہ کہاں کہاں میں لگا سکتا ہوں اگر میں ایک پروڈکشن کو لوں جس کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ملٹیپل سمبلس ہیں وہ میں نے کہا ہے کہ دا پلیس ہولڈر کین بی ایٹ اٹس یعنی کہ رائٹ ہینڈ سائڈ کی اسٹارٹ پہ ایٹ اٹس اینڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کی بالکل آخر میں اور اس کے علاوہ کہاں پہ اگر میرے پاس سمبلز ہیں ایک سے زیادہ تو ایکچولی میرے جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے سمبلز ہیں ان میں سے کوئی سے دو لے کے ان کے درمیان میں بھی میں لگا سکتا ہوں اب یہ وہ پوٹینشل کی بات ہے کہ میں ایسے انڈیکیٹ کرتا ہوں کہ جیسے اگر مجھے گرامر رول کے حصے بھی ملنے شروع ہو جائیں اور ان حصوں کو میں ٹریک کروں اور میرا پارسر جو ہے وہ سیدھی راہ پہ چل رہا ہے یعنی کہ ڈرویشن ریورس ٹھیک چلا رہا ہے تو یہ جو حصے ہیں ان کو بھی میں ٹریک کرتا ہوں اور وہ حصے کیسے بنیں گے یہ جو بٹوین اینی ٹو کنزیکٹ سمبل والی بات ہے نا اس سے بنیں گے تو ابھی ذرا اس کو دیکھیے یہ وہ پہلا رول ہے ایکسپریشن ٹرم کا وہ جو ہماری ایکسپریشن گرامر ہے اس کے اندر گول گوس ٹو ایکسپریشن لیکن ایکسپریشن جو ہے وہ یہ رول ہے کہ ایکسپریشن کین بی ری ریٹنشن مائنس ٹرم اور ٹھیک ہے اس میں وہ پلس بھی ہے فی الحال میں نے ایک کو لیا اس میں میں نے یہ پلیس ہولڈر چار جگہ دکھائے ہیں پہ یہ سٹارٹ پہ ہے رول ایک ہی ہے میں نے سمپلی یہ جو ڈاٹ ہے اس کو آگے پیچھے کیا ہے یہ ہوا سٹارٹ یہ ہوا اینڈ نہیں اسٹارٹ نہیں لیکن دو سمبلز کے درمیان کیا ہیں ایکسپریشن اور مائنس اور میرا خیال اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے اگلی کاروائی میں کیا کیا کہ اس کو اب اگلے دو سمبلز ان کے درمیان لگا دیا اور فائنلی میں نے اس کو آخر میں لگا دیا اور یہ بات آپ کے سامنے پیش کی رائٹ ہینڈ سائڈ ہیز کھ سمبل اٹ ہیز پلس ون پلیس ہولڈر پوزیشن یہاں پہ تین سمبلس ہیں اور پوزیشن کتنی ہیں چار شروع میں درمیان میں اور پھر جو آخر والی ہے تو یہ اب اس حوالے سے دیکھیے کہ اگر میں پہلا ان میں سے لوں جس میں کہ یہ سمبل بالکل شروع میں ہے تو ایک لحاظ سے ابھی پوٹینشیل ہینڈل کا اگر یہ ڈاٹ میرا سٹیک پوائنٹر ہے یا سٹیک کا ٹاپ انڈیکیٹ کرتا ہے تو میرے پاس کچھ نہیں البتہ جب میں یہ دوسرے پہ پہنچتا ہوں جہاں پہ اگر ای ایکس پی آر آ جائے تو بقیہ جو چیز بعد میں آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے اگر وہ بقیہ چیز ایونچولی مائنس ٹرم بن گئی تو یہ ہینڈل جس میں ڈاٹ جو ہے وہ یہ سیکنڈ پوزیشن پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایکسپریشن میرے پاس ہے موجود فرنٹیئر میں اور ایونچولی بعد میں مائنس ٹرم آ جائے تو میں اس کو کہوں گا کہ یہ پوٹینشل ہینڈل تھا کیونکہ فائنلی میں جب یہاں پہ آیا تو اب دیکھیے وہ ہینڈل جو ہے وہ مکمل ہو چکا کہ ایکسپریشن مائنس ٹرم اب کمپلیٹلی رائٹ ہینڈ سائڈ کو اس نے پکڑ لیا ہے کیپچر کر لیا ہے یہ میرا جو پلیس ہولڈر ہے یہ بالکل آخر میں آ چکا ہے اور اب میں اگر چاہوں یعنی کہ پارسر کو اگر یہ انسٹرکشن ملے انسٹرکشن کہ کرو ریڈیوس تو وہ یہ کر سکتا ہے یہ بھی میں کہتا چلوں کہ سمپلی اس کا ملنا صرف نہیں بلکہ وہ جو ڈی ایف اے ہے بعد میں آپ دیکھیں گے وہ پارسر کو بتائے گا کہ جب یہ ملے تو کر لو ریڈکشن کیونکہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ سمپلی اس کا ملنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے اب یہاں سے لگتا ہے کہ اگر میرے پاس گرامر رولز ہیں تو اگر اس میں ہر رول میں یہ ڈاٹ جو ہے اس کو اس طرح موو کرتا جاؤں تو میرے پاس سارے پوٹینشل ہینڈلز آ جائیں گے کسی حد تک یہ بات صحیح ہے البتہ ابھی کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ایکچولی ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ کانٹیکسٹ والی بات آئے گی کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے جب مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی اس میں آل دو رائٹ ہینڈ سائڈ رول آ گیا تھا اسٹیک پہ بھی آ گیا تھا پھر بھی پارسل نے ریڈکشن نہیں کی تھی بلکہ اس نے ان پٹ کو شفٹ کر دیا تھا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ جو ان پٹ ہے اس میں وہ جو لک اہیڈ سمبل ایک ہم استعمال کریں گے وہ یہ ڈسائڈ کرے گا کہ ریڈکشن کرنی ہے کہ نہیں اب چونکہ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے یہ کاروائی آج میں...